اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے انسان کو دنیا میں مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے اور یہ مدت قیامت کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں اس قدر کم ہے اس قدر چھوٹی ہے کہ انسان یہ محسوس کرے گا قیامت کے دن کہ وہ بہت ہی کم دنیا میں رہا اور بہت لمبا عرصہ آخرت اس کے بالمقابل مقابل ہوگی چنانچہ دنیا کا مکمل قیام انسان کو ایک گھڑی یا اس سے کم محسوس ہوگا آج جو زندگی ہمیں بہت طویل محسوس ہو رہی ہے وہ اتنی چھوٹی محسوس ہوگی اس قدر زیادہ بے وقت محسوس ہوگی کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہوگا اپنے نقصان پر پشتائے گا افسوس کرے گا کہ اس نے اتنا وقت برباد کر دیا اتنی قیمتی زندگی ضائع کر دی وہ زندگی جس کو استعمال کر کے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا عبد آباد کی نعمتیں حاصل کر سکتا تھا اس نے اپنی غفلت کی وجہ سے اس زندگی کو ضائع کر دیا چنانچہ لوگ بہت زیادہ پشتائیں گے بہت زیادہ روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو میں کشتیاں چل جائیں لیکن اس وقت کا رونا بیکار ہوگا اس کے بالمقابل دنیا کی زندگی میں اللہ کے سامنے نے ایک اتنے چھوٹے آنسو کا قطرہ بہا دینا جس سے نخسار پر بھی اس آنسو کا آثار نمودار نہ ہوں بلکہ وہ آنکھ کی پتلی ہی کے نیچے رک کے رہ جائے ایک ایسا آنسو کا قطرہ وہ بھی اللہ جلا جلالہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے اور بہت بڑا درجہ دلوا دے گا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا جب کہ قیامت میں اتنے زیادہ آنسو جس میں کشتیاں چل جائیں وہ انسان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے پس آج کی مبارک رات میں اصل بات یہی ہے کہ ہم آنسو اللہ جل جلال جلالہ کے سامنے گڑ گڑ اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگیں جتنی کوتاہیاں ہم کر چکے ہیں دین کے چلنے میں جتنی ہم سے غفلت ہو چکی ہے یہ صرف اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل معاف فرماتے ہوئے افو درگزر فرماتے ہوئے ہمیں بہترین خوراک اور بہترین زندگی اور امن والی زندگی عطا کیے ہوئے ہیں اس لیے بندۂ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ جل جلالحو کے سامنے توبہ استغفار کرے چنانچہ انسان کی زندگی جیسے مختصر ہے اور مرتے ہی اس کے لیے قیامت قائم ہو جائے گی جیسا کہ رسول پاکسل موسم شاطر فرمایا ممات مم فقط قامت قیامت ہو جو بھی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اسی طرح زندگی کی جو مدت ہے یہ بھی بہت مختصر ہے قیامت کے مقابلے میں پوری دنیا میں انسانوں کی جو زندگی ہے انسانوں کا جو قیام ہے وہ بھی تھوڑا سا ہی ہے اور اس قیام کے بھی اب بالکل آخری ہی ایام ہیں جیسا کہ پرسوں کیا گیا تھا کہ اللہ جل جلال جلا کی بارگاہ میں تو ایک ہزار برس کا ایک دن ہے دو گویا کہ آپ السلام کے دنیا سے گئے ہوئے ابھی ڈیڑھ دن بھی نہیں ہوا اور حالات تیزی سے اشرات دکھلا رہے ہیں قیامت کی نشانیاں دکھلا رہے ہیں چنانچہ دو دن سے ہمشیں اور دجال کی مختلف دجال کے آنے سے پہلے جو لوگ مختلف کاروائیاں کر رہے ہیں اور دجال کے لیے سٹیج تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے بہت سی چند باتیں کی گئی دجال ایک, ایسا ایک ایسی ہستی ہے یا دجال نہ کہیے المسیح ایک ایسی ہستی ہے جو رسول علیہ وسلم کی حدیث میں دو شخصیات کے لیے موصوم کی گئی ہے دو شخصیات کو مسیح کا نام دیا گیا ہے ایک مسیح عیسائی ابن مریم ہے اور ایک مسیح الدجال ہے چنانچہ یہ مسیح کا لفظ مشترک ہے اور زمین پہ موجود تین بڑے آسمانی مذاہب ہیں مسلمان یا اسلام یہودیت اور عیسائیت یہ تینوں کے تینوں ایک ایسی ہستی کے منتظر ہیں جو آئے گی ان کے لیے نجات دہندہ ہوگی مسلمان مسیح نے مریم کے منتظر ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کی وجہ سے دجال مارا جائے گا اور دنیا میں رسول الماء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہوگا عیسائی بھی منتظر ہیں یسو مسیح کے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تین دن بعد سلیب چڑھنے کے وہ واپس دنیا میں آئے تھے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور واپس آ کر اپنے دشمنوں سے نمٹوں گا اور ایک ایک دشمن سے نمٹ کر ان کا خاتمہ کروں گا گویا کہ ان کے نزدیک غیر عیسائی جتنے ہیں ان سب مارے جائیں گے اور مسیح ان کے نجات دہندہ ہوں گے جب یہودی وہ مسیح الدجال ہی کے منتظر ہیں ایک ایسی ہستی جو آئے گی اور ان کی دنیا میں غلبے کا سبب ہوگی اور ان کی دنیا میں ایک حکومت کا سبب ہوگی چنانچہ مسیح الدجال جال کے لیے یہودی تو مکمل کوشش کر رہے ہیں اس کی گورمنٹ اور ون وال آرڈر جیسا کہ بیان کیا گیا اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں مسلمانوں کا حال کیا ہے وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں نہ کوئی تیاری ہے اور نہ ہی کوئی یہودیوں اور عیسائیوں کی بنائی ہوئی سازشوں کے مقابلے میں کوئی عملی کوشش ہے بلکہ آپس کا انتشار ہے تفرقہ ہے آپس کی لڑائیاں ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گربان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں حکومتیں حکومتیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں چنانچے اس وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں محک مکھور ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پہ شدید ترین ظلم ہو رہا ہے ایک ایک ملک پر جنگ مسلط کی جاتی ہے اور ہم خود سنتے ہیں دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس بیس لاکھ مسلمان شہید کر دیے جاتے ہیں چنانچہ مسلمانوں کی عجیب حالت ہے اندر ہی اندر سے کچھ لوگ کڑتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن ان کوششوں پر بھی باطل کی پوری نظر ہے ان کوششوں کو بھی دبا دیا جاتا ہے کوئی مسلمانوں کو لیڈر میسر نہیں کوئی مسلمانوں کو کے پاس ایسا نظام نہیں جو ان کو ترقی کی راہ پر لا سکے بہت سارے لوگ تو اس سوچ کا شکار ہو چکے ہیں کہ دین اور ملہ ہی ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے چنانچہ ان کے تو غصے اور ان کی پریشانی کا کیا کہنا کہ وہ تو باقی بھی جو رہی صحیح کچھ تھوڑا سا دین اور دین کی تعلیمات ہیں اس کو بھی آرٹ سمجھتے ہیں اس کو بھی نکال دینا چاہتے ہیں چنانچہ اللہ جلا جلالہ پر مسلمانوں کا ایمان ہے رسول الماء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے اور یہ امت جگہ جگہ کٹ رہی ہے کشمیر میں کٹ رہی ہے برما میں کتنے لاکھوں شہید ہوئے اور اسی طرح عراق میں اور شام میں جگہ جگہ اللہ کا نام لینے والے اللہ کو پکارتے ہیں اور موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں کتنی ہی بچیاں ہیں کتنے ہی بچے ہیں آئے لوگ آئے روز ہم بھی کوئی نہ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں کوئی بچہ سے سکرا ہوتا ہے کوئی بچی رو رہی ہوتی ہے کوئی لاشیں پڑی ہوتی ہیں بندے کا دل دہل جاتا ہے کہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کیا اجب کڑا وقت پڑا ہے چنانچہ دجالی سازشیں اور دجالی فتنے مکمل عروج پر ہیں اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں ان کے دینی شاعر وہ بھی ختم ہو جائیں اور دین کے اوپر چلنا مشکل سے مشکل ہو جائے ایک حدیث یاد آ رہی ہے آپ علاسلام نے فرمایا بد اسلام و غریبا وسعود اسلام بڑا اجنبی اور اوپرا تھا جب وہ شروع ہوا اور ایک ان قریب وہ ایسے حال پر دوبارہ لوٹ جائے گا فتوب عالغربا تو ایسے اجنبیوں کے لیے ایسے غربا کے لیے بڑی خوشخبری ہے چنانچہ وقت تیزی سے مسلمانوں کے اور دین پر عمل کرنے والوں کے لیے مخالفتیں اور مشکلات کو سامنے لا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے مسجدیں بند ہو گئی ہیں بیت اللہ کو تعالی لگ گیا ہے مسجد نبی شریف بند ہے چنانچہ یہ وہ حالات ہیں جس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں جس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مسلمان وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کی ذات سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے جس کا اس ہستی سے بھروسہ اور توکل کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے چنانچہ دجالی سازشیں بڑھتی چلی جائیں گی اور طرح طرح سے مسلمانوں کے لیے مشکلات ہوتی چلی جائیں گی اور اسی اسنا میں اللہ جل جلالو ایک ہستی کو پیدا کریں گے وہ ہستی مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا ہوگی یہ بڑے مسیحا حضرت مسیح بن مریم سے پہلے کی ہستی ہے گویا کہ میں نے عرض کیا کہ یہودی اور عیسائی اور مسلمان مسیح کے منتظر ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور بھی ہے اور وہ خوشخبری حضرت مہدی علیہ السلام کی شکل میں ہے چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی آخری الزمان خلیفت یکسمو المال ولا یعود عزر جابر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے آخری زمانے میں خلیفہ آئے گا وہ مال کو ایسے تقسیم کرے گا اور اس کی گنتی بھی نہیں کرے گا گنتی بھی نہیں کرے گا اس کو تقسیم کر کے لوگوں کو بانٹ دے گا سب بانٹ دے گا اور یہ وقت ہوگا کہ مسلمان بہت مشکل کا شکار ہوں گے جگہ جگہ قتل و خون مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو چکا ہوگا چانچے بعض روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلط کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شام کے اندر مسلمانوں کا بہت زیادہ خون بہایا جائے گا اور سفیانی نامی ایک آدمی ہوگا جو کہ بہت شدید قتل و غارت کرے گا اور بہت زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا تو یہ وہ ش... مسلمانوں کی مشکل ہوگی جس میں جس کا کچھ ذائقہ اور کچھ نمونہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے کہ جیسے اس وقت شام میں کتنا زیادہ قتل و خون ہوا اور لاکھوں مسلمان ابھی بھی شام میں مارے جا چکے ہیں اور اس کے بعد واللہ عالم مزید یہ کتنی دیر یہ خون جاری رہے گا چنانچہ سفیانی جو آخری زمانے میں شام کے علاقے میں قابض ہوگا اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ بڑے سر اور چیچک زیادہ چہرے والا ہوگا اور اس کی آنکھ میں ایک سفید دھبا ہوگا اور دمش کی طرح سے اس کا ظہور ہوگا اس کے ساتھ قبیلہ قلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی اور لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال نکال کے ہلاک کرے گا اور حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان پر بھی لشکر بھیجے گا تو معلوم ہوا کہ یہ سفیانی حضرت مہدی سے کچھ ہی پہلے شام اردن فلسطین وغیرہ میں کوئی آدمی ہوگا اور یہ بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر تکلیف کا سبب ہوگا عذیت کا سبب ہوگا چنانچہ ایسے ہی احوال کے بارے میں مسلم کی ایک اور روایت پڑھتا ہوں قال رسول اللہ علیہ وسلم وزی نفسی بدی لا یا تذہب الدنیا دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ القبر یہاں تک ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا فیتمرغ علیہی تو وہ اس پر لوٹ پوٹ ہوگا و یقول یا لیتنی کنت مکان مکان صاحب صاحب هذه القبر ولیس به الدین الا البلاء ربہ مسلم کہ وہ آدمی قبر پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش یہ قبر جو ہے اس بندے کی جگہ میں ہوتا میں ہوتا اور یہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ دین میں بہت زیادہ مشکل ہوگی دین پہ دین پہ چلنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی تو میں جو بات ارض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ جس کی طرف ہم تیزی سے آگے بڑھ ہیں یہ زمانہ دین کے اندر مشکل کا زمانہ ہے دین پر عمل کرنا مشکل ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں دنیا کی زیب و زینت یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ایمان کو کھینچنے والے فتنے دن رات اگے آ رہے ہیں تو انسان مشکل میں شکار ہوتا چلا جائے گا اور اسی مشکل کا بدلہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت عظیم الشان بدلہ ملے گا اس مشکل کا انانسن قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعه ح یا تقار اب زمان قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت تیزی تیزی سے گزرنے لگے گا شہر تو, تو چنانچہ فرمایا کہ سال ایک مہینے کی طرح ہو جائے گا وہ شہر جمع اور جمعہ ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح ہو جائے گا وتقون الجمت کا یوم اور ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا یقون کا ساں اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح ہو جائے گا و تکون کا زرمتی بنار بِن اور ایک گھنٹہ ایسے ہوگا جیسے خشک شاخ پر پتے آگ میں جل جاتے ہیں تو یہ بھی وہ علامت ہے جو اب تیزی سے ظہور پذیر ہو رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت میں بے برکتی انتہا درجے کی ہو گئی ہے اور یہ بھی دین بہ چلنے کے حوالے سے ایک مشکل ہے کہ جب وقت ہی اتنی تیزی سے گزرتا ہے اور وقت میں ہی برکت نہیں رہی اور وقت جاتا چلا جا رہا ہے تو جس بندے نے اعمال تیار کرنے ہیں آخرت کو تیار کرنا ہے وہ کیسے اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو بچا لے چنانچہ میں دوبارہ از کرتا ہوں کہ یہ وقت فتنے کا وقت ہے اور یہ وقت بہت قیمتی ہے اور اس وقت میں جتنے بھی اعمال کیے جائیں گے وہ اللہ جلا جلا کے ہاں جلا کے ہاں بڑی قدر و منزلت کے،, کے کے حامل ہوں گے بہت وقت ہوگی آج جو آدمی اس مشکل میں دین پہ چلے گا وہ واقعتاً ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انگارہ ہاتھ میں لینا اور یہ وقت آگے اور مشکل آئے گا تو ہم سارے اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم نے دین پر جمنا ہے اور دین پر جتنی بھی مشکلات آ جائیں معاشرہ کچھ کہے یا لوگ باتیں کریں گھر والے مخالف ہو جائیں دین پہ چلنے والے کے لیے بڑی بڑی خوشخبری ہے فتو بال فتو با چنانچہ آپلیہ علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ریت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول المبا صلی السلم عزت تقی دلفع دی والا مغنما امان مغرما وطالم الغیر الدین و الرجل الرجلمراطا ہُو و اکما ہوں و ادنٰ صدیقہ ہو و المساجد وسادۃۃ القبیلۃ الفاسق ہم و قان ضعیم القومی ارضلحم و اقرم الرجل المخافت شردی و زہرت القینا بشری بت الخمور والان آخر و حضی العمتی اللّہ فر تقیب ان رزالِ کا ریحن ہمرا و زلزلہ و خسفن و مسخن وقصفن و آیاتن تطابیہ کے نظامی کت ان سل کا فتح فتب آ روا ترمزی یہ بہت مشہور حدیث ہے اس میں پندرہ نشانیاں گنوائی گئی ہیں ترمزی کی روایت ہے جب مالِ غنیمت کو اپنی ذاتی دولت بنا لیا جائے گا سرکاری مال کو اپنا مال سمجھا جائے گا امانتوں کے اندر خیانت کی جائے گی زکوۃ کو تاوان سمجھا جائے گا و تو المغل غیر دین دین کے علاوہ اور ہر چیز سیکھی جائے گی دین نہ سیکھا جائے گا واتا رجنت ہو وم ہوں آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا ماں کی نافرمانی فرمانی کرے گا دوستوں کا یاروں کا یار ہوگا باپ کے بہت دور ہوگا وزارت الاسوات المساجد مسجدوں میں طرح طرح کی آوازیں بلند ہوں گی وسادۃ القبیلا فاسک ہم قوم کے اور نیشنل ہیروز اور لیڈرز پھانسی کو فاجر ہوں گے اور اوکان زائم القومی ارزلحم قوموں کے چودھری اور ذاتوں کے چودھری وہ ضلیل قسم کے لوگ ہوں گے بقری مر رج المخافت ہی اور کسی آدمی کی صرف عزت اس وجہ سے کی جائے گی کہ اس کے شرط سے بچا جا سکے وہ زحرۃ الکینا او اور گانے بجانے والیاں بڑی معزز ہو جائیں گی اور گانے بجیں گے وہ الخمور شرابے پی جائیں گی ولا انا اخر هذه الامه اولها اور اس امت کے آخری طبقہ پہلوں کو اسلاف کو گالیاں دے گا۔ تو جب یہ سب ہو جائے تو سرخ آن کا اور زلزلوں کا اور زمین کے دھنسنے کا انتظار کرو اور قیامت کی نشانیاں ایسے ٹوٹیں گی جیسے کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور دانے ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں۔ تو یہ یہ حضرت علی سے بھی یہی روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ شرب الخمر کے بعد لبس الحریر ریشم کے پہنے جانے کا تذکرہ ہے تو آج ہم اس ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ زمانے کا فساد ہے کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس فساد کے اندر اس مصیبت اور فتنے کے اندر اللہ جلجلالہ جلال ایک امید کی کرن پیدا فرمائیں گے اور وہ مہدی علیہ السلاط السلام ہوں گے ظہور ان کا عرب کے اندر ہوگا ایک بادشاہ کی موت پر جیسا کہ عرض کیا جا چکا وہ مدینہ منورہ سے مکہ جائیں گے بعض روایات میں ہے کہ تین دفعہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ منورہ واپس جائیں گے اس خیال سے کہ لوگ کہیں ان کی بیعت نہ کر لیں بنو ہاشم سے ہوں گے حسنی سادات ہوں گے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے والد کا نام روایت میں آ چکا ہے عبداللہ ہوگا روایت سامنے ہے میری لیکن میں اس وقت, وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو پڑھ نہیں رہا المہدی من اولاد تا رواہ ابو داود یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حسنی سید ہوں گے عبداللہ والد کا نام ہوگا والدہ کے نام میں اختلاف ہے یقون و اختلاف ہے ان دموت خلیفہ فیق رجرج المن تار بن المکہ فیقی ناطمین المکہ فیخ رجون قاری ہُن فیوبا یون بین رکن والمقام اور لوگ ان کو نکالیں گے یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہی مسلمانوں کے بڑے بڑے مجاہدین اور امہ اور فکہ اور محدثین کے عوشا ہوں گے جو مسلمانوں کی حالت پر بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور اللہ جلا جلال کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوں گے یہی پہچانیں گے مہدی کو اور یہی نکالیں گے ان کو اور بیت کریں گے اور پھر ان کے لیے اوپر صوفیانی کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا فیق صف البحم البل بیدا ابئی اور یہ لشکر دھنس جائے گا اور جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی عطا عبدالشام شام کے ابدال آئیں گے وہ آصع اب اور عراق کے بڑے بڑے نیک لوگ آئیں گے اور وہ ان سے بیعت کریں گے اور پھر یہ حضرت حضرت مہدی علیہ السلات و السلام یہ لوگوں کو خطبہ دیں گے کہیں گے لوگوں اللہ کے نبی کی سنت کو تھام لو اللہ کے نبی کی سنت کو تھام لو تو میرے معذ سامعین مہدی علیہ السلام کا پیغام کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو تھام لو ہم اگرچہ پتہ نہیں اس وقت کو پہنچیں نہ پہنچیں یہ سارا وقت جو دین کی مشکل کا ہے جو میں نے ابھی بیان کر دیا یہ تو ہمارے سامنے ہے کیا شرابیں نہیں پی جا رہی کیا گانے بجانے کی آوازیں ہر گھر سے نہیں اٹھ رہی ہر جیب سے اٹھ رہی ہیں کیا مسجدوں میں میوزک نہیں گونج رہا کیا لوگ آج کسی کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے نہیں کر رہے کہ سب کچھ تو ہو رہا ہے دین پہ چلنا اتنا مشکل ہے تو مہدی علیہ السلام بھی تو یہی کہیں گے تو ہم آج ہی اللہ کے نبی کی سنت کو تھام لیں نامعلوم مہدی علیہ السلط اسلام کے ساتھی کون ہوں گے ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ تو ان کے عملی طور پہ معاون بنیں گے ان کے ساتھ ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے میں گمان کرتا ہوں جو کہ دور دراز کے ملکوں میں ہوں گے جیسے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے یا اس سے پیچھے اور ملک ہیں یا اس طرح یورپ اور امریکہ کے ملک ہیں ان میں جو مسلمان ہوں گے ان کو کیا کرنا ہے ان کو یہی کرنا ہے کہ مہدی علیہ السلات اسلام کی جب بیت ہو جائے تو ان کو پہچان لیں ان ان ان کی تائید اور ان کی نصرت کے اوپر تم لوگوں سے بات کریں ان کے لیے دعا کریں اور جو ان کا پیغام ہے سنت کو تھامنا وہ سنت کو تھام لیں اور مہدی علیہ السلام کا دوسرا پیغام ہوگا کہ تفرقہ نہ کرو آپس میں نہ لڑو تو آپس میں محبتوں کو بھائی چارے کو عام کرنا کسی سے نفرت نہ کرنا اور اللہ کے نبی کو سنت کو تھام لینا یہی وہ لوگ ہیں جو مہدی السلام کے ساتھ ہوں گے یہ ان کی نشانی ہوگی اور آج بھی جو ان دونوں چیزوں کو تھام لے وہ گویا کہ اس میں وہ نشانی ہے جو مہدی علاسلات و اسلام کے ساتھیوں میں ہوگی تو اس لیے کتنی مبارک رات ہے تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں پتہ نہیں ہم میں سے کس کی بہت کا فیصلہ ہے میں دوبارہ وہی بات کرتا ہوں میرے یقین کامل ہے ان اللہ تعالیٰ اللہ جلا جلا اسی یقین کامل پر ہمیں جمائی رکھے اللہ ہم اس کی توفیق دے دے یقین کامل ہے ہمارا سب کا یہ یقین ہے کہ موت کسی کی کسی سبب کے وجہ سے نہیں کسی سبب کے وجہ سے نہیں اجل کی وجہ سے موت آیا کرتی ہے جس بھی آدمی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی موت آیا کرتی ہے اگر وہ وقت آج کرونا کی وجہ سے پورا ہوا ہے تو وہ کرونا سے جائے گا اور اگر وہ وقت کل کسی روڈ ایکسیڈنٹ سے پورا ہوا ہے تو فرشتے کے پاس روڈ ایکسیڈنٹ ہی حوالے کیا جائے گا وہ اسی سے جائے گا آجال اور ارزاق جو کہ دلت القدر میں حوالے کی جائیں گی وہ آج یعنی کہ عمروں کا پورا ہونا ان اجل کی جمع آ اور رزق کی جمع ارزاق یہ سب طے ہیں اس لیے کوئی آدمی کسی وبا کی وجہ سے نہیں مرتا اپنے وقت کے پورے ہونے اور اپنے عجل کی وجہ سے مرتا ہے اس عقیدے کو درست کر لیجیے انسان کی موت کی وجہ اس کی عجل ہے یعنی اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جانا کوئی وبا نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں وہ تو سبب ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں ہم کب جانا ہے اس سال ہی ہمارا نام رجسٹر میں آ جائے اس لیے آج ہم توبہ کر لیں سنت کو اپنا لیں سر سے پاؤں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت میں رنگ جائیں یہی وہ بات ہے تم جو مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں میں ہوگی ہم یہ بات اپنی جگہ پیدا کر لیں گے تو ہم بھی انہی مہدی علیہ السلط السلام کے ساتھیوں میں ہوں گے چنانچے آپلسلا علیہ اسلام علیہ نے شاہ فمایا ازا رائی تم رایات سو دی قدجہ اتمین قبل خوراسان فاتوحا فعین نفی ہا خلیفۃم واحل محدی رواحمد ولب حکیو فی دلا نبوہ چنانچہ محدل اصلاۃ السلام کی مدد کے لیے خوراسان افغانستان ازبکستان وغیرہ کے علاقوں سے کالے جھنڈے جائیں گے اور یہی کالے جھنڈے انہیں میں خلیفۂ مہدی ہوں گے یعنی جب یہ مہدی اسلام کے قریب پہنچ جائیں گے تو مہدی الاسلام خود باہر نکل کے ان کا استقبال کریں گے اور اس لشکر میں شامل ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے گویا کہ وہ ان کا حصہ ہوں گے تو یہ وہ کچھ علامات ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو مہدی السلام کے متعلق کرنی تھی اور مہدی کی کیا شان ہوگی کہ اللہ جلال کے ذریعے سے سات برس تک وہ زمین میں رہیں گے اور فرمایا کہ زمین کو امن سے ایسے بھر دیں گے اور مال کو ایسے لٹائیں گے اور ایسے سخی ہوں گے اور زمین کے اندر بے انصافی امن کہہ رہا ہوں بے انصافی کو ختم کر دیں گے انصاف کو اور عدل کو جاری کر دیں گے اور لوگوں کو صدقہ کریں گے اور مال لوٹائیں گے لیکن یہی وہ وقت ہے جس میں مہدی علیہ السلاۃ السلام جہاد کا بھی باب جاری رکھیں گے مسلمان جو جگہ جگہ شدید ترین تکلیف کا شکار ہوں گے اور کافر اور رومی عیسائی یعنی بہت ظلم کر رہے ہوں گے سفیانی جو کہ شام میں شام سے مراد یہ سارے ملک ہیں اردن لبنان وغیرہ اس میں فلسطین اور اسرائیل یہ سب شام ہے آپ الاسلام و سمانے کا شام اور شام بھی اس میں شامل ہے ان سب میں جہادی مہمات بھی جاری فرمائیں گے جہادی مہمات جاری فرمائیں گے چنانچہ وسیع اور عریض قسم کے محاذ ہوں گے اور کئی قسم کی جنگیں ہوں گی اور جس میں سے ایک جنگ جو ہے وہ بڑی جنگ وہ ہندوستان میں ہوگی جس کو غزوہ ہند کہا جاتے ہیں خود حضرت مہدی علیہ السلط اسلام مجاہدین کو ایک لشکر کو روانہ فرمائیں گے اور وہ ہندو ہندو, ہندو ہندوستان پہ جہاد کریں گے اور یہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جو ہے مہدی علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ واپس پہنچیں گے تو اس علیہ السلط اسلام کا ظہور ہو چکا ہوگا لیکن عرب کے اندر اور وہاں سے یورپ کی سائڈ پر حضرت محدیل حصلۃسلام خود کمانڈ کر رہے ہوں گے چنانچہ پہلی جنگ جو کہ شریف میرے سامنے ہے باب ملاحم میں حضرت مقبر رضی موتن سے روایت ہے روم اسن امین امین فتقم بہم ادو کم حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضرت ذی مخبر جو نجاشی کے بتیجے تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول وسلم نے فرمایا کہ تم اہل روم سے امن کی خاطر سلو کرو گے اور پھر تم اپنے عقب میں ایک اور دشمن سے جنگ کرو گے اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارا مال غنیمت تمہیں حاصل ہوگا تم واپس لوٹو گے اور ایک حتی تنظلوبی مرد ان ضی طلول ان اور ایک ایسی سرسبز سطح مرتفا زمین پر اترو اتروگے وہاں ایک عیسائی سلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا غلب سلیبو آج صلیب غالب ہوئی رجل من المسلمین تو ایک مسلمان غزب ہو جائے گا فیا اور صلیب کو توڑ دے گا اس پر جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کے لیے تجما ملحمہ تم تیسری جنگ عظیم کے لیے جمع ہوگے چنانچہ یہ وہ محاذ ہے جو یہ وہ لڑائی ہے جو تیسری جنگ عظیم کی بنیاد بنے گی اور تیسری جنگ عظیم جس کو باب الملاحم میں الملحمت العظمہ کہا گیا ہے یہ وہ جنگ ہے جس کا تورات اور بائبل میں بھی تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ کے حواری کی پیش گوئیوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور احادیث میں تیسری جنگ عظیم کا خاصیت سے تذکرہ ہے یہ حدیث بہت زیادہ ہیں اور ان سب حدیث کا پڑھنا اس وقت ممکن نہیں سے تیسری جنگ عظیم کے متعلق دو حدیثیں میں پڑھ دیتا ہوں یہ تیسری جنگ عظیم کی بنیاد جو جنگ بنی ہے اس کے بعد پھر یہ سارا یورپ یہ سارا روم جسے یورپ کہا جا سک ہے یہ سب جمع ہو جائیں گے پہ اس روایت میں ہے کہ تم اور مسلمان تم اور رومی مل کر ایک پیچھے عقب کے دشمن سے لڑو گے اس میں بعض روایات میں ہے کہ کسن کے عکب کی جانب یہ دشمن ہوگا تو ہو سکتا ہے اس سے امریکہ مراد ہو یا اور کوئی خاص لوگ مراد ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رومن کیتھولک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور امریکہ کے اندر یہ جو دہریے قسم کے لوگ ہیں ان سے لڑیں بہرحال جب یہ لڑائی ختم ہو جائے گی اور پھر بعد میں سلیب کو یوں توڑ دیا جائے گا تو اب ایک جنگ ہوگی جس کو الملحمت العظمہ کہا جاتا ہے آر کہا جاتا ہے یہ تیسری جنگ عظیم ہے یہ سارے کے سارے رومی جنگ عظیم کے لیے کٹھے ہوں گے اسی جھنڈے آئیں گے جن کے مراد شاید اسی ملک ہیں اور ہر جھنڈے کے تحت بارہ بارہ ہزار سپاہی ہوں گے یہ حاکم کی اور ابن حبان کی روایت ہے چنانچہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نو لاکھ ساٹھ ہزار کا لشکر ہوگا جو کہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائے گا اور لا تقوم الساعہ مسلم کی روایت پڑھنے لگا ہوں حتی ینزل روم بالعاماک یہاں تک کہ رومی عاماک میں جمع ہوں گے فیخرجو الیہم جیشم من المدینہ تی من خیار اہل الارض یوم اذن تو ایک لشکر نکلے گا جو کہ اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے یہ کون ہے حضرت مہدی علیہ السلاۃ والسلام ہے حضرت مہدی علیہ السلاۃ والسلام اس وقت کہاں ہیں ایک حدیث میں نے پڑھی نہیں آپ کے سامنے صرف اس کا ایک خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مہدی علیہ السلاۃ والسلام اس وقت غوطہ کے مقام پہ ہوں گے غوطہ غین سے ہے الا جانبی مدینت من خیا من خی مدا ان شام روا ابو داود یہ غوطہ شام کے موجودہ دارالحمک دمشق کے تقریبا ساڑھے آٹھ کلو میٹر پر واقع ہے یہاں پہ حضرت محبی علیہ السلام ہوں گے اور یہاں پہ مدینہ سے مراد یہی دمشق ہے مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں جب یہ لشکر غوتہ کے مقام پر جمع ہو جائے گا جو کہ شام کے شہر علیپو حلب جس کا تین سال پہلے سردیوں میں بہت بڑا جہاں پر سانحہ ہوا اس سے تقریباً 45 کلومیٹرز کے فاصلے پر ترکی کے سرحد کے قریب یہ یہ جگہ ہے جس کو آماک کہا جاتا ہے یا اس کو دابک بھی کہا جاتا ہے حضرت علیہ السلام کے دمشق سے ان کا ایک لشکر نکل کر آئے گا جس کی کل تعداد صرف بارہ ہزار ہوگی نو لاکھ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں صرف بارہ ہزار لوگ ہوں گے اور اس کے بارے میں پھر اگلی حدیث جو کہ مسلم میں آئی ہے بہت تفصیلی حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی موتن سے روایت ہے روایت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ قیامت آگئی آ گئی آ گئی تو حضرت عبداللہ کو ناراضگی ہوئی اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اور رومی شام میں جمع نہ ہو جائیں اور وہاں پہ فرمایا کہ اہل اسلام کا ایک سلس جو ہے وہ بھاگ جائے گا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی ایک سلس وہ ہے جو شہید ہوگا وہ افصل ترین شہدا ہوں گے اور ایک سلوص وہ ہے یعنی ایک تہائی وہ ہے جس کو اللہ جلا جلالہ فتح عطا فرمائیں گے چنانچہ یہ لوگ جو شہید ہوں گے ان کے بارے میں تفصیل ہے کہ پہلے دن مسلمان ایک ایسے پورے گروہ کو ایک آگے خاص اسکوڈ کو بھیجیں گے جن سے موت پر بیت لی جائے گی کہ وہ موت حاصل کر لیں گے ورنہ اور واپس نہیں آئیں گے چنانچہ یہ پورے لوگ شہید ہوں گے دوسرے دن بھی اس طرح خاص آگے حصہ بھیجا جائے گا و نہ شورتا یہ بھی شہید ہوں گے تیسرے دن بھی ایسے آگے بھیجا جائے گا لشکر کا حصہ جو یہ شہید ہوں گے اور چوتھے دن پھر جو ہے یہ آخری لڑائی ہوگی اور اس میں مسلمانوں کی خاص مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر اور رومیوں کے اوپر ایسا غلبہ ڈالیں گے ایسی شکست ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس جیسی لڑائی کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک آدمی کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو اس کے ننانوے بیٹے مارے جائیں گے اور فرمایا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا اور وہ پرندہ ان لاشوں سے گزرنا چاہے گا لیکن لاشیں اتنی دور دور تک پھیلی ہوں گی یا ان کی بو اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اینی میں گر کر مر جائے گا پھر فرمایا اس وقت جب یہ لوگ اس غنیمت سے فارغ اس کی غنیمت لے رہے ہوں گے اور ابھی اس فتح کے اندر خوشی تو نہیں ہوگی فرمایا کس بات کی خوشی ہو جب اتنے لوگ مر چکے ہوں گے یہ کون سی میراث تقسیم ہو لیکن اس سے بڑی خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا اور وہ ان کے گھروں میں پیچھے پہنچ گیا تو یہ سارے لوگ گھبرا جائیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دس اسポーツ گھڑ سواروں کو اگے بھیجیں گے فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم انی لاعриф واسماءہم واسماء آبائہم والوان خيولہم ہم خیر فضائل على ظهر الفت کیا اللہ کے نبی کی, کی شان ہے اور کیا غیب کا کی خبر اللہ تعالی نے دی ہے فرمایا میں ان کے نام جانتا ہوں ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں وہ اس دن اس زمین پر بہترین گھڑ سوار ہوں گے بہترین لوگ ہوں گے تو, تو یہ تیسری جنگ عظیم کا ایک منظر ہے جو حدیث میں آیا ہے اور اس کے بعد پھر دجال سے لڑائی ہوگی حضرت اللہ علیہ اسلام تشریف لائیں گے لیکن اس سے پہلے جو دجال کی علامات بیان کر دی گئی ہیں کہ وہ سات دن کل دنیا میں قیام کرے گا اس میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد باقی دن نارمل ہوں گے چار دن تو اس میں وہ اپنی پوری سلطنت قائم کرے گا اور یہ تمام مجاہدین اور یہ تمام حضرت محدل اسلام کے ساتھی یہ کوہ پر محصور ہوں گے اور بہت شدید سختی کا معاملہ ہوگا دمشق میں محصور ہوں گے کوہتور پر نہیں دمشق میں محصور ہوں گے وہی جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہیں سے یہ اپنے شہر میں آ جائیں گے اور یہیں حضرت عیصّہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوگا تو یہاں تک میں اپنے کلام کو م م جو ہے وہ سمیٹتا ہوں اور آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری علامات اور یہ ساری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ بالکل سچی خبریں ہیں اور آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے جس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ جلا جلالہ کے سامنے سرنگو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اور اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں جو وبائیں جو مصیبتیں آئی ہیں اس سے آگے بہت زیادہ مشکل حالات اور آئیں گے تو ہم ایمان کو بچانے کی فکر کر لیں اور تقوا کا اہتمام کر لیں اور تقوا کیا ہے گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا تو آج ہم توبہ کر لیں آج ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں جتنی, جتنی زندگی پہلے ہم نے غلطیاں کر لی ہیں آج ہم توبہ کر لے جتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں اللہ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اللہ اور بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں وہ بنی اسرائیل کی بات یاد آ گئی مصلََََََََََ سلاۃسلام باہر نکلے صلاۃ الاستسکا پڑھنے کے لیے اور کہا کہ اللہ بارش برسا دے تو بارش نہیں ہو رہی تھی وہی کی گئی ایک آدمی ہے جو بہت ہی گناہگار گار ہے وہ جب تک اس مجمع میں ہے بارش نہیں برساؤں گا موسا نے اعلان کیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو چالیس برس ہوگے گناہ کرتے ہوئے وہ باہر نکل جائے کہ اس کی وجہ سے بارش رکی ہے اللہ کے سامنے فریاد کی کہ اللہ چالیس سال سے تو نے میرے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے اب میں پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا اللہ تو مجھے معاف کر دے چنانچے وہیں اس کی توبہ قبول ہوئی اور بارش برسنے لگی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ وہ کوئی شخص تو نکلا ہی نہیں چنانچہ ہس کرنے لگے یا اللہ یہ کیسے ہو گیا کوئی شخص تو باہر نکلا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے کی وجہ سے ہم نے بارش روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی ہے اللہ تعالیٰ کے کلیم نے کہا کہ اللہ مجھے تو دکھا دے وہ کون بندہ ہے فرمایا ہم اسا چالیس برس سے تو ہم نے اس پہ پر پردہ ڈال رکھا تھا کہ وہ نافرمان تھا آج اس نے توبہ کر لی اب ہم کیسے پردہ اٹھا کے تجھے بتا دیں تو بس محترم سامعین بات یہی ہے توبہ و استغفار اور گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا آج ہم اس مبارک رات میں توبہ کر لیں جتنے گناہوں بھری زندگی گزاری ہے ہم ان سب سے آج پھر جائیں نادم ہو جائیں اتوبۃ ندم ندامت اصل ہے توبہ ہے ہی ندامت کا نام چند قطرے بھی ندامت کے اگر ہماری آنکھوں آنکھوں سے آنکھ گر گئے تو ان تعالی جہنم کے سمندر بجانے کے لیے کافی ہوں گے تو حالات کا ہم شکار ہیں جو خوف و حراس ہے جو مشکل آج ہمیں پڑی ہے جس طرح کے حالات ہیں ان کا حل صرف توبہ ہے نہ صرف خود توبہ کرنا بلکہ اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپنے گھر والوں سے اپنی اولادوں سے سب سے توبہ کروانا آج کا اصل پیغام ہی توبہ ہے آج کی رات ہی لئی لتحبہ تو ہے ہم سارے توبہ کریں اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ کو منا لے آئندہ نیکی تخوای زندگی گزارنے کا اہد کر لیں مہدی سلاۃ السلام کے ساتھی کون ہوں گے تم وہ وہی ہوں گے تم جو متقی ہوں گے رسول الم السلام حضرت معاذ نے جبل رضیم محتن کے ساتھ پیدل چل رہے تھے حضرت محاذ گھوڑے پر سوار تھے جدائی کا عجیب منظر تھا حضرت محاذ کو بتایا جا, جا رہا ہے کہ معاذ شاید اگلے برس تم آؤ تو تم مجھے نہ پاؤ شاید میں یہاں موجود نہ ہوں روایت میں ہے حضرت رضی محتر نے چیخ چیخ کے رونا شروع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اپنے صحابی کی طرف سے پھیر لیا اور مدینہ کی طرف دیکھنے لگے ندیسین نے لکھا ہے کہ رسول السلم وسلم سید الاولین ولاقرین تھے صاحب شریعت نبی تھے اس لیے آپ ایسے عمومی جذبات میں نہیں آیا کرتے تھے جیسے لوگ جذباتی ہو جائے کرتے ہیں لیکن چند موقع زندگی میں آئے ہیں جس میں ایک یہ بھی موقع ہے کہ صاحب بھی چیخ چیخ کے رو رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کی زیارت نہیں کر سکوں گا اور آپ علیہ السلام نے بھی چہرہ پھیر لیا پھر آپ نے فرمایا ان اولا میرے, میرے سب سے زیادہ قریب کون ہیں متقین ہیں ہے ہائی جہاں کہیں بھی ہوں اوکما قال پیغام دے دیا کہ میرے سب سے زیادہ نزدیک متقین ہیں مجھ سے سب سے زیادہ تعلق متقین کو ہے تو مہدی علیہ السلات و السلام جو خالص آپ علیہ السلات و السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد سے حسنی سادات ہوں گے اور سید ہوں گے اصلی سید ہوں گے ان کے قریب ان کے ساتھی چاہے وہ عملی ہوں یا دعاؤں کرنے والے اور ان کی سپورٹ کرنے والے ساتھی ہوں کہ ایک لڑنے والا لشکر ہوتا ہے ایک دعائیں کرنے والا لشکر ہوتا ہے اس لشکر میں جو بھی شامل ہونا چاہے اس کے لیے تقوا سب سے بڑا معیار ہے اللہ جلال, جلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے اللہ آج ہمیں سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس بابرکت موقع پر میرے ساتھ ہی سارے ہم مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لیں اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی نیت کر لیں جو حضرات بیت ہونا چاہیے اسلحیہ نقش بندی میں بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں نیت کر لیجئے کہ گناہوں کے اس سے توبہ کرنے لگا ہوں الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام اعلیٰ عبادی الزینصطفیٰ بعد پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول باہ آمنت تو بلا ہی و ملائی کتی والقدر و کتبی من و رسولی والبعث بعد الموت آمنت قیری و شرری مینمباحتا آلہ و الباسی بادل کما ہوا بسمای و صفاتی و قبل اقرار بل لسانی و تصدیق بلقلب اشد اللہ علباہ وحدہ لاشری قلہ و اشحد النا محمدن عبد و رسول استغفر فرم و اتوب استغفر اللہ ربی من مین کلی ذمبیو و اطوبو علئی استخرم و حربی مین کلی ذمبیو و اطوبو علئی اے اللہ میں اپنی زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر سچی پکی توبہ کرتا ہوں اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین چند چیزوں کی گزارش کروں گا کہ آپ ان کو بہت زیادہ اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلی چیز فرائض کا اہتمام ہے تمام جتنے سامعین ہیں سب سے گزارش ہے آج توبہ کر لیں کر لی ہے اب اس توبہ کو پکی کرنے کے لیے با جماعت نماز کا اہتمام شروع کر دیں فجر کا عشاء کا خصوصیت سے اہتمام کریں جب مرد مسجدوں کو جائیں عورتیں اس وقت سارے کام چھوڑ کر مسلے سنبھال لیں یہی ہماری نماز ہے جس سے ہمارا رب ہماری طرف متوجہ ہوگا دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے روزانہ ایک پارا مکمل وقت فارق کر کے پڑھنا شروع کر دیں آگے رمضان آ رہا ہے ہم ابھی سے تین پارے روز پڑھنے کی ترتیب بنا لیں تاکہ رمضان میں ہم ایک اشرے میں ایک قرآن ضرور پڑھا کریں تیسری چیز ہے تسبیحات تیسرا کلمہ دروشریف استغفار کم از کم ایک ایک تسبیح تو ہم پڑھنا شروع کریں یہ بلیک آؤٹ کا جو ٹائم ہے اس میں ہم کتنا زیادہ دروستی پڑھ سکتے ہیں ہزاروں کی مقدار میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا سکتا ہے سبحان اللہ وبی صرف اتنا ہی سبحان اللہ وبی ہمد ہی فقط یہ چھوٹا کلمہ ہے یہ ہزاروں کی مقدار میں پڑھا جا سکتا ہے استغف فرمبا استخ فرمبا ربی منک الظمبی وطوبی کے بعد صرف استخ فرمبا استط فرما استط فرمبا اس پھر استط فرما حربی منق الظمبی و اطوبی ہزاروں کی مقدار میں پڑھا جا سکتا ہے اتنا وقت اللہ نے دیا ہے سپاروں کے سپارے پڑے جا سکتے ہیں ہم ابھی شابان کی پندرہ ہو گئی ہے یہ وقت ہے کہ اگر جب تک یہ ڈیڈ لاک جاری ہے ہم خوب عبادت کر لیں خوب ذکر کر لیں گھر میں جگہ مقرر کر کے ذکر کا وقت مقرر کر لیں اور اللہ کو منانے کی اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں تھوڑی دیر اپنے اوقات میں سے وقفاری کر کے یہ جو زانہ میں ذکر کراتا ہوں لا الہ اللہ اور اللہ اللہ دو سو مرتبہ لا الہ اللہ پانچ سو مرتبہ اللہ اللہ یہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر مراقب ہو جائے کریں وہیں بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ اتر رہی ہے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو آئیے دعا سے پہلے دعا تھوڑی طویل ہوگی اور اس سے پہلے ہم تھوڑی دیر یہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں